اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سورت المومن چوبیسویں پارے کی اور سورہ حام سردہ اور پچیسویں پارے کی سورہ شورا سورہ زخرف کی تلاوت کی گئی ہے اللہ تعالی قبول فرما لے ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے سورت المومن جیسے کہ سورت کا نام ہے اس میں ایک مؤمن کے ایمان کا تذکرہ ہے جو فرعون کے زمانے میں تھا اور فرعون کے قوم میں سے تھا لیکن اللہ تعالی نے اسے ایمان کی دولت عطا فرمائی اور اس نے ایمان کو قبول کیا اور اپنے ایمان کو فرعون سے چھپا کے رکھا اللہ تعالیٰ اس رجل مومن کا تذکرہ کرتے ہیں آج کی دنیا کی اصطلاع میں کہتے نا اس کو سلام پیش کرتے ہیں تو اللہ تعالی اس کے اس عظیم عمل پر اس کے تذکرے کو قیامت تک کے انسانوں کے سامنے ذکر فرما کر اس کی قدردانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس رجل مومن کا تذکرہ کیا ہے اور اس کے ایمان کی عظمت کو ذکر کیا ہے کہ فرعون جیسا ظالم اور جابر انسان موجود تھا لیکن اللہ تعالی کی توفیق سے وہ رجل مومن ایمان لے آیا موسا علیہ السلام پر اور پھر اس ایمان میں وہ اور آگے بڑھا جب فرعون حضرت موسا علیہ السلام کو تکلیف دینے کے درپے ہوا تو اس نے کہا رجلن رجولن اقول ربی اللہ تم اس شخص کے پیچھے پڑ گئے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ اور تمہارے پاس کھلے دلائل نشانیاں لے کے آ تو اللہ تعالی ایمان کی بڑی قدر کرتا ہے جب کسی شخص کے پاس ایمان کی دولت ہو اللہ کی توحید کی دولت ہو اللہ کے تعلق کی دولت ہو اللہ تعالیٰ اس شخص کی بڑی قدردانی فرماتی اور اللہ تعالیٰ یہاں یہ ذکر کرتے ہیں کہ یاد رکھنا یہ جو دنیا میں کافر مزوں میں ہے ان کے پاس دنیا کی دولتیں ہیں ان کے پاس دنیا کی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلاح یا غر کا تقل مہم فل کافر باوجود اس کے کہ کفر پر ہے اور تمہیں خوشحال نظر آتے ہیں اس سے دھوکہ مت کھانا کہ بھئی یہ کفر کرتے ہیں شرک کرتے ہیں خوشحال ہے دنیا کی ریل پھیل ہے دنیا کی ساری چیزیں ان کے پاس ہیں ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے جدید چیزیں ان کے پاس ہیں ہیں جناب ڈالروں کے انبار ان کے پاس ہے حکومت اور طاقت ان کے پاس ہے اللہ تعالی فرماتے لا یا غرور کا اے میرے بندو یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالتے فرعون کے پاس بھی تو یہ طاقت تھی کیا ہوا وہ رجل مومن مسکین کامیاب ہوا یا وہ فرعون حکمران وہ طاقتور وہ دولت والا کامیاب ہوا قوم لوت اور قوم نوح کامیاب ہوئی یا لوت علیہ سلام اور نوح علیہ السلام کامیاب ہوئے اور فرمایا یاد رکھو آج تو یہ دھوکے میں ہے وہ وقت آئے گا کہ جب یہ اپنے آپ سے بھی نفرت کریں گے اندین کفرو یو نادون لمکت اللہ ہی اکبر کم انف سکو اللہ تعالی فرماتے ہیں یاد رکھو وہ وقت آنے والا ہے کہ اللہ تم سے نفرت کرے گا لیکن تم اللہ کی نفرت سے زیادہ اپنے سے نفرت کرو گے کہ میں کتنا ذلیل انسان تھا کتنا گٹیا انسان تھا میں نے کفر میں زندگی گزاری میں نے شرک میں زندگی گزاری میں نے اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزاری میں نے رب کی ناراضگی میں زندگی گزاری اپنے اوپر خود لانت ملامت کرے فرمائے ان کافروں کے چند روزہ دنیا کی خوشحالی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اور تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے دین سے دور نہ کر دے اور یاد رکھو جب وہ قیامت کا دن آئے گا الم تجا کلونف سم دما کسبت لا المل یوم اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا یوم یفر المر امن اخی و امی و ابی بھائی بھائی سے بھاگے گا اور اپنی ماں سے بچہ بھاگے گا اپنے باپ سے بھاگے گا اپنے بیٹے سے بھاگے گا اپنے گھر والوں سے بھاگے گا اس دن اسے صرف اور صرف اگر نجات ملے گی وہ ایمان سے ملے گی عمل سے ملے گی اس کے علاوہ نجات کا کوئی راستہ نہیں جتنے بھی واسطے دنیا میں ہیں اللہ نے سورے کاٹ دیے کیا مطلب یعنی ایک اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے زندگی گزارو اور اس اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے تحت اپنے تعلقات رکھو اگر اس اللہ کو راضی کرنے والا جذبہ ہٹ گیا ساری دنیا کو تم خوش کر دو اللہ کو ناراض کر دیا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہو اور اس ایک اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے جیو گے اس دنیا میں بھی با عزت آخرت میں بھی با عزت رجل مومن نے دنیا میں بھی عزت حاصل کی رہتی دنیا تک قرآن میں اس کا تذکرہ اس کے ایمان کا تذکرہ آخرت میں اللہ اسے جنت دے گا سب کو چھوڑ دیا اس نے لیکن اللہ کو پکڑ لیا آج سب کو پکڑ لیا اللہ کو چھوڑ دیا کامیابی نہیں مل رہی راحت نہیں مل رہی سکون نہیں مل رہا اطمینان نہیں مل رہا وہ اللہ کی یاد میں ہے اللہ کے تعلق میں ہے سورہ مومن کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ حامین سجدا اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی یہ جو انسان اپنے سے نفرت کرے گا گناہ گار اور کافر کو اپنے سے نفرت ہوگی کیوں ہوگی فرمایا اس لیے کہ اس کے جسم کا ایک ایک جوڑ اس کے خلاف بولنا شروع کر دے گا یہ ہاتھ بول پڑیں گے یہ کان بول پڑیں گے یہ آنکھیں بول پڑے گی یہ پاؤں بول پڑیں گے یہ ہاتھ بول پڑیں گے کہ مجھے غلط استعمال کیا یہ نگاہیں بول پڑے گی مجھ سے غلط دیکھا یہ کانت بول پڑیں گے اس نے غلط سنا اب وہ تو حیران ہوگا کہ بھئی میرے خلاف گواہی ہو رہی ایسے ہی ہوتا نہیں جیسے آج کل کسی کی آواز ٹیپ کر کے اس کو سناتے مووی بنا کے اس کو دکھاتے یہ آپ ہے جناب یہ دیکھیں آپ جا رہے ہیں آپ چوری کر رہے ہیں یا آپ نے الماری توڑی اب اللہ تعالیٰ اس کے اذا اس کے خلاف بولیں گے شہید علیہم سمر یہ کان گواہی دیں گے یہ آنکھیں گواہی دے گی وہ جلود یہ چمڑا گواہی دے گا اب یہ انسان تو بالکل ہی لاجواب ہو جائے گا اور یہ کہے گا اپنے اس جسم سے لمت شہید تم علینا بھائی تم میرے خلاف کیوں ہو گئے یہ تم میرے خلاف ہو گئے میں بد نظری کرتا تھا تمہارے لیے تو کرتا تھا مزہ تو تم کو دلاتا تھا گانے سنتا تھا تو مزے تو تم کو دلاتا تھا کان کو مزے آتے تھے گانے سنتا تھا غلط استعمال کرتا تھا پاؤں غلط استعمال کرتا تھا تم لوگ میرے خلاف کیوں بول رہے ہو وہ کہیں گے انتقال اللہ انتقال الشی آج اس اللہ کا ہمیں حکم ہے بولنے کا جس اللہ نے ہر چیز کو بولنے کا حکم دیا اگر آج دنیا میں میری زبان بول رہی ہے قیامت میں اس پہ مہر لگ جائے نقت ملا فائیں خاموش اب تم نے نہیں بولنا اب کانوں نے بولنا ہے اب آنکھوں نے بولنا ہے اب چمڑے نے بولنا ہے اب ہاتھوں نے بولنا ہے اب ٹانگوں نے بولنا ہے اس وقت انسان کو اپنے سے نفرت ہو جائے گی کہ میں ان آنکھوں کے مزوں کے لیے بد نظری کرتا تھا نامحرم عورتوں کو دیکھتا تھا اس کانوں کے مزوں کے لیے میں گانے اور غلط چیزیں سنتا تھا اس ہاتھوں کو لطف دلانے کے لیے میں گناہ کرتا تھا آج یہ سب میرے خلاف سارے کائنات اور ساری انسانیت کے سامنے مجھے زلیل کیا جا رہا ہے وہ ما کن اللہ تعالیٰ فرماتے تم مجھ سے چھپا کے کچھ نہیں کر سکتے یعنی ہم کسی بند کمرے میں کر لیں گے کہ کوئی ہمیں نہیں دیکھے لیکن یہ ہاتھ تو نہیں کاٹ سکتے یہ کان تو اپنے نہیں کاٹ سکتے یہ نگاہیں تو نہیں پھاڑ سکتے یہ جسم کے آزا ہمارے ساتھ ہیں یہ اللہ کے نمائندے ہیں ایک ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے اگر آج انسان ایک چھوٹا سا کیمرہ بنا لیتا ہے اتنا چھوٹا کہ نظر نہ آئے اور اس میں ساری ریکارڈنگ ہو رہی ہے آواز بھی تصویر بھی تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمارے جسم میں یہ سارے کیمرے فٹ کیے ہوئے یہ سارا ریکارڈ میرا اور آپ کا بن رہا ہے آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ یاد رکھو کافروں کی کوشش کیا ہے کہ قرآن سے دور ہو جاؤ خال لا رقف لحاظ القرآن کافر کہتے قرآن مت سنو جب قرآن پڑھا جائے شور کرو قرآن سنو ہی مت اس لیے کہ قرآن سنو گے قرآن پاک کو سمجھو گے ایمان بنے گا اللہ سے تعلق بنے گا کافر کی کوشش ہے قرآن کی آواز کو دباؤ قرآن کے پڑھنے کو ختم کرو قرآن کے پڑھانے کو ختم کرو اور ان مدارس کو مکاتب کو اتنا اتنا بدنام کر دو کہ لوگ مدرسوں میں جانا ہی چھوڑ دے کہ یہ تو مدرسے نہیں ہیں یہ دہشت گردی کے, کے اٹے ہیں مدرسے نہیں ہیں دہشت گردی کے اٹے ہیں اب یہ آپ ہی فیصلہ کرے آپ ہی جانتے ہیں آپ مدرسوں میں بھی جاتے ہیں آپ اسکولوں میں بھی جاتے ہیں آپ کالج یونیورسٹی میں بھی جاتے ہیں کالج یونیورسٹی میں کیا ہو رہا ہے مدرسے میں کیا ہو رہا ہے مدرسے میں لوگوں کے ایمان کو بچایا جا رہا ہے لوگوں کے آخرت کو بنایا جا رہا ہے اور اس تعلیم میں ایمان کے سودے ہو رہے ہیں جو کالج یونیورسٹی میں پڑھتے وہ خود اس بات کی گواہی دیتے تم اپنے کالجوں کی فکر کرو اپنی یونیورسٹیوں کی فکر کرو جہاں مسلمان بچیوں کی عزت داؤں پہ لگ جاتی ہے جہاں پڑھنے والا نوجوان حیا اور ایمان اور غیرت سے خالی ہو جاتا ہے تعلیم ہے تعلیم کے نام پر لوگوں کو بے دین ملحد زندی بنایا جا رہا ہے ان کو ایسی سوچ دی جا رہی ہے کہ وہ اسلام کے خلاف اور قرآن کی آواز کو دباؤ تاکہ کوئی قرآن نہ سیکھے قرآن نہ پڑھے مدرسے کے نام سے ہی اتنا ڈرا دو کہ مدرسے کے سائے کی بھی قریب نہ جائے یہ کافر کی کوشش ہے اول ہاد القرآن قرآن مت سننا ولغفی شور کرو پروپیگنڈا کرو اس کے خلاف لا اللہ تم تکلیم کہ تم غالے با جاؤ اتنا پروپگنڈا کرو اتنا شور کرو اتنا کرو کہ لوگ کہہ دے کہ واقعی وہی مدرسہ نہیں لینے میں مدرسہ نہیں دوں فل خن الدین کفر آداب ہم ایسے لوگوں کو پکڑیں گے اللہ نے فرمایا اور اس کے مقابلے میں اللہ نے ایمان والوں کا ذکر کیا من احسن و کلم دہا اس سے پیاری کس کی بات ہے جو اللہ کی طرف بلائے وہ صالحا اور اچھے عمل کرے و کالا من مسلم اور کہے کہ میں مسلمان اللہ تعالی فرماتے کتنا پیارا جملہ ہے جو میری طرف لوگوں کو بلائے تو یہ پیارا جملہ بولنے والا انسان اللہ کو کیا ہوگا پیارا انسان ہے یعنی پیارا انسان بہترین انسان وہ ہے جو کہے اے لوگوں اللہ کی مانو اللہ کو تو مانتے ہو اللہ پہ ایمان رکھتے ہو اے لوگوں اللہ کی مانو اللہ کی اطاعت کرو اللہ کی کتاب کو مانو اللہ کی شریعت کو مانو اللہ کے دین کو مانو اللہ تعالی فرماتے اس سے پیاری بات کس کی ہو سکتی اور اس کا اپنا کردار بھی اچھا ہو خود بھی عمل والا اور وہ کہے اننی من مسلمین بھائی میں ایک مسلمان ہوں کیا مطلب یعنی ہر مسلمان کا یہ کام ہے یعنی کہ میں ایک عالم ہوں میں ایک مفتی ہوں میں ایک مبلغ ہوں یہ تو ہر مسلمان کا کام ہے اللہ کی طرف بلانا اللہ کی دین سے جوڑنا اللہ کی دین کی بات کرنا یہ اس کے مقابلے میں دوسری طرف وہ ہے جو قرآن سے روک رہے ہیں جو دین سے روک رہے ہیں جو اللہ سے دور کر رہے اس کے مقابلے میں اللہ نے فرمایا پیارا انسان جو میرے ساتھ لوگوں کو جوڑے جو میری طرف دعوت دے یعنی میرے احکام سے لوگوں کو جوڑے اب وہ دعوت ایک شخص اپنی بیوی کو دیتا ہے نماز کی ایک والد اپنی اولاد کو دیتا ہے بڑا بھائی اپنے بھائیوں کو دیتا ہے خاندان کا سربراہ خاندان والوں کو دیتا ہے جو جس شعبے میں جہاں ہے اپنے دفتر میں ایک بڑا ہے, ہے دفتر کا مالک ہے ملازمین ہے اس کے ساتھ لوگ ہیں وہ ان کو نماز کا کہتا ہے نماز کے وقت کے نماز پڑھو معاملات کے وقت دیکھو کوئی لوگوں سے جھوٹ مت بولنا دیکھو کوئی وعدہ خلافی نہیں کرنا غلط بیانی نہیں کرنا اب اللہ تعالی فرماتی ہے کتنا پیارا انسان ہے یہ جو میری بات کرتا ہے اس کے بعد سورت و شورا ہے سورہ شورا میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ یاد رکھیں جو لوگ نافرمان ہیں اللہ تعالیٰ ان سے باخبر ہے نافرمانوں کے حالات اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے جانتے لہو مافل سماوات و مافل عرض و حل علیم تھکاتا تو یاطافترن فوقین قریبے کے آسمان چر جائے زمین تھٹ جائے لوگوں کے شرک کی وجہ سے لیکن اللہ تعالی بھیل دیتے ہیں موقع دیتے ہیں کہ شاید یہ لوگ اللہ کی فرما برداری کر لے فلدا لفتر وسطن لہذا آپ دعوت دیتے رہیں اور آپ شریعت پر قائم رہے جیسے کہ اللہ نے کہا ہے جیسے کہ اللہ نے کہا ہے آپ دعوت دیتے رہیں اور یہ قرآن پاک حق اور باطل کے درمیان پرکھنے والی کتاب ہے اللہ البی انزل الکتاب اب ول یہ ہے ترازو جو اس قرآن پاک سے اللہ کی کتاب سے جڑ گیا یہ حق والے ہیں اور جو اس سے دور چلا گیا باطل والے یہ پرکھنے والی کتاب ہے یہ ترازو ہے کہ کون قرآن سے دوستی کرتا ہے جو قرآن سے دوستی کرتا ہے اللہ سے دوستی کرتا ہے اور جو قرآن سے دور بھاگتا ہے یا اللہ سے دور بھاگتا ہے اللہ کی کتاب کے قریب آ جاؤ اور فرمایا دیکھو یاد رکھو جو آخرت کی کھیتی کا طلبگار ہے اللہ اسے آخرت بھی دے گا اللہ اسے دنیا بھی دے جو اس کے نصیب میں ہے وہ مل کے رہے اور جو صرف دنیا کا طلبگار ہے دنیا دنیا دنیا دنیا اللہ تعالی فرماتے ہیں جو نصیب میں ہے وہ ملے گی بڑھ نہیں سکتی لیکن آخرت سے محروم ہو جائے گی جو دنیا کے چکر میں ہے یعنی دنیا کے چکر سے کیا مراد دنیا کے چکر میں ہم سب ہیں دنیا کے چکر سے مراد کہ انسان حلال حرام جائز ناجائز کو ختم کر دے کہ بس پیسہ چاہیے حلال ہو تو ٹھیک ہے حرام ہو تو ٹھیک ہے چوری کا ہو تو ٹھیک ہے مزدوری کا ہو تو ٹھیک ہے جائز ہو تو, تو وہ یہ حد ختم کر دے یہ ہے دنیا کا طالب اور ایک وہ ہے جو دنیا کی محنت کرتا ہے لیکن حلال طریقے سے جائز طریقے سے صحیح راستے سے نہ غلط راستے سے نہیں تو فرمائے جو آخرت کی کھیتی کا طالب ہے یعنی اپنی دنیا کو آخرت کے تابع کرتا ہے اسے دنیا بھی مل جائے گی اسے آخرت بھی مل جائے گی اور جو صرف دنیا کے پیچھے باگ رہا ہے وہ اپنے آخرت کا نقصان کرنے والا ہے اپنے آخرت کو برباد کرنے والا ہے قیامت کے دن نافرمان پریشان ہوں گے اور فرما بردار مزے میں ہوں گے دال کلوی یو اللہ یہ وہ خوشخبری ہے جو اللہ اپنے ایمان والے بندوں کو دیتا ہے جو نیک عمل کرنے والے ہیں لہما یشا <رَبِّهِم> اندر اب دین دال کاول فضل القبیر ان کو وہ کچھ ملے گا جو وہ چاہیں گے اور یہی تو اللہ کا بڑا انعام ہے لال کا ہوول فضل یہی تو بڑا فضل ہے اور یہی خوشخبری اللہ تعالی فرماتے میں ایمان والوں کو دیتا یہی خوشخبری میں ایمان والوں کو دیتا ہوں اور یاد رکھو دنیا میں جو تکلیفیں آتی ہیں یہ انسان کے اپنے کرتوت ہیں جبکہ اللہ تعالی بہت ساری چیزیں معاف کر دیتا اور یاد رکھو اللہ کی زمین میں رہ کر اللہ سے بچ نہیں سکتے وہ امان تم بھی موجود زمین میں تم اللہ کو عاجز نہیں کرا سکتے کہ اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ سے بچ جائے اللہ کی نافرمانی سے بچو تاکہ اللہ کے پکڑ سے بچ جاؤ تمہاری آخرت سنور جائے رب تم سے راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیف ہوئے الحمد للہ رب العالمین وسلۃ وسلم عالا سعید ربنا اللہ فی فد حسن و فلاخرت حسن وقنا عذاب النار ربنا لا تو قلوبنا بعد باد اظہدنا وہ لَنَا النا ملد انکارحما انقان طلبہ باق ربد خیر اور رحم انطخیر الرحمین یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما یا اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں معافی کو پسند کرتے ہیں یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے یا اللہ ہمیں قرآن پاک کا حقیقی تعلق اور قرآن پاک سے حقیقی محبت ہمیں نصیب فرما دیجیے یا اللہ ہماری مخرت فرما دیجیے یا اللہ رمضان کے مبارک لباحات ہے یا اللہ آپ کی رحمتوں کا دور دورہ ہے یا اللہ ہمیں اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما یا اللہ ہماری مخیرت فرما یا اللہ ہمارے والدین کی مخیرت فرما یا اللہ ہمارے اولادوں کی گھر والوں کی مخیرت فرما یا اللہ ہماری بخشش فرما یا اللہ ہمیں اپنی رضا آتا فرما یا اللہ ہمارے لیے جنت کا فیصلہ فرما یا اللہ ہمیں اپنی ناراضگی سے بچا یا اللہ ہمیں جہنم سے بچا یا اللہ اپنے فضل کا کرم کا معاملہ فرما صلی اللہ تعالیٰ خیری خیر ہی محمد و عالی و وہ اجمعین رحمتک اجمائین رحمت جزاک اللہ خیر